تصورات بحث الدل دلالت کی بحث الفالی باقاتی ولا جز بونی ان کان له جز ان ما علامہ دہنی بل بالالتزام یہ اس نے دلالت کی ساری قسمیں بیان کی ہیں کہتا ہے دلالت اگر پوری ماں بوز ہو پر ہو لفظ مکمل ماں بوز ہو پر دلالت کرے ہاں تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی دلالت مطابقی اور اگر اس کے جز پر دلالت کرے پتمونی اس کو دلالت تزمونی کہتے ہیں ان کا نلا ہو جز اگر اس کا جز ہو تو وہ علام ذہنی اور اگر دال مدلول پر تو دلالت نہیں کرتا بلکہ مدلول کے خارج لازم پر دلالت کرتا ہے تو اس کا نام ہوگا دلالت التظامی دلالت التظامی ہاں مدلول کے خارج لازم پر دلالت کرے خارج پر نہیں خارج لازم پر دلالت جو مدلول کا حصہ نہ ہو لیکن اس کا لازمہ ہو کل انسان جس طرح کے لفظ انسان ہے فعن حیوان ناطقِ بالمطابقہ انسان بول کر اگر ہم حیوان ناطق مراد لیں تو یہ کیا ہوگی دلالتِ مطابقی دلالتِ مطابقی کہ انسان سے مراد حیوان ناطق ہے وہ الحد ہیما اور اگر ہم انسان بول کر حیوان مراد لیں یا انسان بول کر صرف ناطق مراد لیں تو پھر یہ کیا ہوگی دلالت تضمونی دلالت تضمونی پورے معنی پر دلالت ہو تو دلالتِ مطابقی, مطابقی, دلالت مطابقی دلالت اور اگر معنی کے اجزاء ہیں جس طرح انسان کا معنی کیا ہے الحیاوان ال ناطق حیاوان ناطق یہ انسان کا معنی ہے تو اگر معنی کے ایک جز پر دلالت کرے گا تو پھر کیا ہوگی دلالتمنی دلالتنی تزمنی و قابل علمی و سنعتل کتاباتی اگر ہم لفظ انسان بولے لفظ بولے انسان اور مراد نے جو علم حاصل کرنے کے قابل ہے لفظ انسان بول کے مراد لیں علم حاصل کرنے کے قابل یا لکھنے کے کتابت کے قابل اب کاتب ہونا یا عالم ہونا یہ لفظ انسان کا مدلول نہیں ہے, ہے بلکہ یہ کیا ہے انسان کا لازمہ ہے انسان کا کیا ہے آہا لازمہ, آہا لازمہ آہا ہے جو کہ انسان سے خارج ہے انسان کیا ہے حیوان ناطق انسان کیا ہے حیوان ناطق تو کتابت اور علم یہ اس کا لازمہ ہے انسان کا لیکن یہ سے کیا ہے خارج ہے یہ انسان کا لازمہ ہے تو یہ ہوگی دلالتِ التزامی دلالت التزامی یعنی <hm انسان بول کر اور مراد صاحب علم ہو کہتے ہیں نا اے انسان بانو پتیاں دکا دین دیا اب انسان تو وہ ہے حیوان ناطک تو ہے اب یہاں پہ لفظ انسان بول کے کیا برادری ہے بلحود رکھو یہ کیا ہے لازمہ انسان کا سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہوگی التزامی انتظامی دلالتیں بس اتنا سبق کافی ہے دلالت کی قسمیں ہیں تین نمبر ایک دلالتیں مطابقی نمبر دو دلالتیں نمبر تین دلالتیں انتظامی دلالتِ مطابق کیا ہے کہ لفظ اپنے پورے مابود عل پہ دلالت کرے اپنے پورے معنی پہ دلالت کرے پھر کیا ہے دلالتیں مطابقی اگر معنی کے اجزاء ہیں وہ پورے معنی پر نہیں بلکہ معنی کے ایک جز پہ دلالت کرتا ہے پھر ہے دلالتمونی دلالتمونی دلالت اور اگر وہ اس کے معنی پر دلالت کرتا ہی نہیں بلکہ دلالت کر رہا ہے اس پہ اس کے لازم معنی پہ حقیقی معنی پہ نہیں بلکہ 맡. لازم معنی پہ دلالت کرے تو یہ دلالت ہے باس یہ سبق لازم ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ لازمی علم والا عقل والا سمجھ والا ہوتا ہے اور وہ کتابت سیکھ سکتا ہے علم کو قبول کرنے کے اب علم کوئی نہ سیکھے یہ اس کی مرضی ہے لیکن سیکھ سکتا ہے ہر انسان اور کتابت کوئی نہ سیکھے اس کی مرضی ہے لیکن لکھنا وہ سیکھ سکتا ہے سکتا ہم نے کہیں کہ نماز کے بعد اب وقت نہیں ہے ہم <tles> نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیا لفظ انسان کی دلالت کی بات کی ہے آپ طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں نہ کریں اس کو چھوڑ دیں جو سبق پڑا وہ سمجھ آ گیا نا وہ اس کو اس کو چھوڑے پہلے یہ ہے کہ جو سبق پڑا وہ سمجھ آ گیا وہ ہو گیا بس اس کو یاد کرے یہ اگلا سوال ہے کہ اب طوطے کو ہم حیوان ناطق نہیں کہتے وہ نط کو قبول کرنے کے سارے طوطے نہیں کچھ طوقے قابل ہوتے اب یہ ایک لمبی بحث ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ناطق کا فصل انسان کے لیے درست نہیں ہے کیونکہ اللہ نے پرندوں کو بھی ناطے کا علمق تیر ان کو بھی ہے یہ ایک الگ بحث ہے اس کو چھوڑ دیں یہ آگے کی باتیں ابھی آپ ابت کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے